بسم الله الرحمن الرحیم الحمد اللہ وحد صدق وعده. نصر عبد وزہ و حضم اللہ ضب وحد و سلاۃ وسلام میرے محترم مسلمان بھائیوں بہنوں اور مجاہد ساتھیوں و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ ابو صاحب شریف اک اللہ اصرہ کی کتاب دعوت المقمۃسلامیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے تیسرے نقطے میں جاری ہے تیسرے نقطے میں استاد محترم یہ بیان فرماتے آ رہے ہیں کہ فرعونی نظام سلطنت اور حکومتی تکون کیا چیز ہے آج اس سلسلے میں انشاءاللہ ہمارا آخری درس ہے اللہ جلجلال ہمارے ان دروس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب پر اپنی رحمت اور عافیت نازل فرمائے خصوصی طور پر ہمیں ان ساتھیوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے جو کہ ان اسباق اور دروس کو انٹرنیٹ کے ذریعے اہل ایمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اللہ جل جلالہ ہمارے ان ساتھیوں اور مجاہد بھائیوں بہنوں پر خصوصی رحمت نازل فرمائے اور تمام سامعین اور سامعات پر بھی اللہ تعالی برکت رحمت نازل فرمائے گزشتہ سبق میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ فرعون اس کے اعلی افسران اراکین حکومت اور چھوٹے طبقے کے افسران اور فوجیوں کا حکم سب کا ایک جیسا حکم قرآن کریم میں مذکور ہے استاذ ابو مصعب سوری فک اللہ اصرح ان آیات اور احکام کی بنیاد پر ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں آئیے ہم سب مل کر اس نقطے کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ یہ کیا نقطہ ہے اور ہمارے زمانے میں عملی طور پر یہ کس حد تک موجود ہے وہاں کا دا آدول و عقیدہ کماطقدا امن فرماتے ہیں کہ میں پھر تاکیدی طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں آج بھی یہی اعتقاد اور نظریہ رکھتا ہوں جیسے کہ ہمیشہ سے میرا یہ نظریہ رہا ہے اہل ایمانی وجہاد فہاد نت فی مقدم ازمان کہ اہل ایمان اور اہل جہاد کی جو سب سے بڑی مشکل اس زمانے میں ہے وہ پہلے گزرے ہوئے زمانے میں بھی تھی یعنی پہلے ادوار میں پہلے زمانوں میں جو مشکلات اہل ایمان اور اہل جہاد کو پیش آتی رہی ہیں وہی مشکلات آج بھی اہل ایمان اور اہل جہاد کے سامنے حائل ہیں وہی الیوم ادہ اکبر بلکہ آج یہ مشکلات جو ہیں بہت ہی زیادہ روشن اور بہت ہی زیادہ بڑی ہیں اور بالکل معلوم ہے فی کہنتی هذا الزمان زمان السلطان المجرمین الذین لبسوا البس الناس احم اس زمانے کے کاہینوں کی طرف سے یہ مشکل پیش آ رہی ہے جو کہ بادشاہوں کے درباری مجرم مولوی ہیں جنہوں نے لوگوں کے سامنے ان کے دین کو غلط طریقے سے پیش کیا ہے وہ شرولکفری وجود اور کفر کی بقا کے لیے وہ شریعت کو استعمال کرتے ہیں وہ ابو من ابومن وقفی وجہیم اور کفار و مشرقین کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں یہ درباری مولوی ان کے خلاف لڑتے ہیں و کانقن وبال امت الاسلام و دعتہ الا و مجاہدہ المصطعفین یہ درباری مولوی امت اسلام پر ایک عذاب ہیں اور امت اسلام کے لیے ایک وبال ہیں اور اللہ کے مخلص جو دائی ہیں اور مستضعف اور کمزور جو مجاہدین ہیں ان سب کے لیے ایک عذاب ہیں ولا ان خصحم القرآن بشدی آیات الوعید والعقاب، اور قرآن کریم ان جیسے درباری مولویوں کے لیے سرکاری مولویوں کے لیے اگر سخت ترین اور سزا کی آیتیں بیان کرے مخصوص طور پر ان کی سزا ذکر کرے تو اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک میں یہ ذکر ہے ان الوین یک تمون انزل من البینہ طیول ہدا ممبادہ بینا ہلنا صف الکتاب الا اکیلن اللہ عن یقیناً وہ لوگ جو کہ ہماری نازل کردہ روشن آیات نشانات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم ان آیات اور نشانات اور معجزات کو کتاب میں ذکر کر چکے ہیں اس کے بعد وہ چھپاتے ہیں الا اکیل عنم اللہ ان پر اللہ تعالی لانت کرتا ہے اللہ اللَّاعِنُونَ اور لانت کرنے والے ان پر لانت کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے ابن اثاکر رحم اللہ نے یہ حدیث اپنی کتاب میں ذکر کی ہے لا جہاد خد رن ما قطر القطر و منسما جب تک آسمان سے بارش برستی رہے گی اس وقت تک جہاد سرسبز اور تر و تازہ رہے گا وسیع علن سے قرا احم لیسا سہاد بزمان زمانی جہاد اور ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس میں اس زمانے کے علماء اور قرہ یعنی علماء یہ کہا کریں گے کہ یہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے فن احمد علی کا زمان الجہاد پیغمبر علیہ سلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ جہاد کا سب سے بہترین زمانہ ہوگا صحابہ اکرام نے بطور تعجب پوچھا کیونکہ ایک عالم شخص ہو اور وہ جہاد کا انکار کرے اور جہاد کے خلاف بیان بازی کرے اس زمانے کے لوگوں کے لیے صحابہ اکرام کے لیے یہ بہت ہی عجیب اچمبے کی بات تھی تو انہوں نے پوچھا او احد القول ذلك قیا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ایسی بات بھی کوئی کر سکتا ہے جہاد سے بھی کوئی روک سکتا ہے پیغمبر علیہ السلاۃ نے فرمایا نام ہاں وہ روک سکتا ہے مل ملا اکتون جس پر اللہ کی لانت ہو فرشتوں کی لانت ہو اور تمام لوگوں کی لانت ہو وہ ایسی بات کر سکتا ہے حدیث کے الفاظ میں کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آپ روایت کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چوہتر میں مجبور ہے انشتر بھی یقیناً وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ احکام کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض دنیا کماتے ہیں تھوڑی سی دنیا کماتے ہیں الای کمایا کو نہیں ڈالتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ ولاکل یوم القیامت ولازکیم <يُزكِّهِم> اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام نہیں ہوگا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا ولہ مذایم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا میرے بھائیو میرے دوستوں قرآن کریم کی آیات اور قرآن کریم کے احکام اس مسئلے میں بالکل واضح ہیں کسی تفسرے کی کسی تشریح و تفسیر کی حتیٰ کہ ضرورت باقی نہیں رہتی ان کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کمزور ہیں مجبور ہیں اوپر سے آڈر ہے حکام بالا نے ہمیں جو کہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ فوج میں ہیں پولیس میں ہیں چھوٹے چھوٹے افسران ہیں اور استخبارات وغیرہ میں کام کرنے والے اداروں میں کام کرنے والے لوگ موجود ہیں ان سب کو اللہ جل جلال قیامت کے دن جہنم میں جمع کرے گا اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے آکاؤں کے ساتھ اور اس وقت وہ لوگ اپنے عقاؤں اور اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہوں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے بے عمران خانوں وغیرہ کو دیکھ کر لوگ بہت پریشان ہوں گے اس زمانے میں جو ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلبے ملا رہے ہیں بہت پریشان ہوں گے اور اپنی بیزاری کا اظہار کریں گے لیکن اس وقت یہ بیزاری کا اظہار انہیں کسی کام نہیں آئے گا کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اگر حقیقی مانوں میں مسلمان ہیں تو ہم اہل ایمان کے صف میں کھڑے ہوں اور اللہ کی حاکمیت کے لیے اللہ کے نظام کے لیے اللہ جل جلال کے قرآن کے قانون اور آئین کے لیے دستور کے لیے ہم آگے بڑھیں اور قربانیاں پیش کریں اور یہ چند ٹکوں کے عوض فروخت ہونے والے درباری اور سرکاری مولوی جو مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے دین و ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان سے ہمیں بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے ایک عظیم جنگ اس وقت صلیبیوں کے خلاف صلیبیوں، یہودیوں اور نصرانیوں کے قانون و آئین اور دستور کے خلاف جاری ہے اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے تو آئیے اللہ کی حاکمیت کے لیے آگے بڑھیں اور اللہ کی حاکمیت کے لیے قربانیاں پیش کریں اور اللہ کی حاکمیت کے لیے اپنی جان نثار کریں اپنی جان قربان کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہونے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے وہ قزا الکھا اولا اللہ یدا الم اطبا ان مستدافون ابید المعمور من الجندی و شرطتی و سغر استخبارات یہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اوپر سے آرڈر ہے ہم تو معمور ہیں ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے اس طرح کے جو لوگ ہیں چاہے فوج میں ہوں پولیس میں ہو یا چھوٹے موٹے افسران ہو ایس آئی اور استخبارات کے اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہوں فقر علی کلا عجب یجماحم اللہ تبارک و تعالیٰ فی جہنسیہبراہیم المین اجتماع الہم فنیا جیسے کہ یہ لوگ دنیا میں اپنے بادشاہوں حکمرانوں عمران خانوں کے ساتھ اکٹھے تھے آخرت میں بھی اللہ تعالی ان کو جہنم میں اکٹھا فرمائے گا ولا تنفا مردا کا اس وقت یہ بیزاری کا اظہار کریں گے لیکن اللہ جلجلال ان کی یہ بیزاری قبول نہیں فرمائے گا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 اور ایک میں یہ مضمون مذکور ہے ادبان جس وقت وہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو ان کے جو امرا ہیں وہ اپنے معمورین سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور ان کے درمیان جو رشتے اور ناتے تھے وہ سب ٹوٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور اس وقت جو معمورین ہیں اور ان کے پیروکار ہیں وہ کیا کہیں گے وقال تب کربرنا اس وقت ان کے متبعین یہ کہیں گے کہ کاش کے ہم بھی لوٹ سکتے دنیا اور دنیا میں جا کر ہم بھی بیزاری کا اظہار کرتے ان سے جیسے کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا قیدا علی قیوری اللہ عمر علیہم اسی طرح اللہ تعالی ان کو ان کے اعمال ان کے لیے بطور حسرت اور بطور ندامت ان کو دکھائیں گے اما ہم بے خارجین امینار اور ان آرزوں کے نتیجے میں وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں تمام سامعین اور سامعات اللہ تعالی آپ حضرات پر اپنی رحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج الحمد تیسری فصل کا تیسرا نقطہ اختتام کو پہنچا انشاءاللہ اللہ اگلے اسباق میں چوتھے نقطے سے درس شروع ہوگا اللہ جلالہ آپ تمام حضرات کو اپنے حفظام میں رکھے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وص اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد ولیہ وصحبی اجمائین سبحانک اللہم ان لا الہ الا انت کشد واتوب اللہ